اچھا جی اب تالوت جو ہے بادشاہ مسلم ہو گئے نہیں اب تالوت نے दिया دیا چلو جی جہاد پہ چلو کس پہ جہاد پہ چلو کس کے ساتھ جہاد کرنا ہے جی جالو کے ساتھ ستر ہزار آدمی کو لے گئے جہاد کے لیے آگے نہر آنی تھی اس کو دریائے کہتے ہیں اور نہر اردن بھی کہتے ہیں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 ارادہ تو تھا ان کا جہاد تھا لیکن دشمنوں کی کسرت کو دیکھ کے کہنے لگی یار دشمن ہے بڑا قوی طاقتور ہے پتا نہیں جہاد ہو سکتا ہے طاقت ہے یا نہیں دل میں تھا ارادہ لیکن جو اکمل تھے نا انہوں نے کہا چھوڑو ایسے واضح نہ لاؤ اللہ تعالی کی مدد شامل ہو تو تھوڑی جماعت بھی کثیر پہ غالب ہو جاتی ہے خیر سب کبھی ہو گئے اور جہاز شروع کیا حضرت علیہ السلام نے مار دیا جالو کو آگے آ رہا ہے جگڑی فلم تالو دل جلو ادھر پہنچ گئے ہیں نا جا علیحدہ ہوا تالوت لشکروں کو لے کے کتنے لشکر تھے سترہ ہاں. کہاں سے چلا جی بیت المقدس سے امال کا کی طرف کہاں جا رہے ہیں بیت المقدہ سے قوم امال کا کی طرف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 بے شک ہو مسیا یہ حکم عظیمت ہاں اللہ منترفا مگر جو شخص بھرے ایک چلو یہ حکم کیا ہے رخصت اتنی جازت ہے اب جب گزرنے لگے نا اچھا جی چلو بھرے اپنے ہاں بس شارے بو میں ہو کلیدا پس بے تحربو کا من مطلق پینا نہیں کیا خوب پیا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 بابا یہ میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ عام مولوی صاحبان یہاں کچھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں وہ غلط تفسیر کر دیتے ہیں سمجھے تجاوز کتنی کر گئے جی نہ سلوک سب رہ گئے اور تجاوز کر گئے کتنی تین سو تیرہ ہاں. اب تین سو تیرہ ہاں کتنی قسم بن رہے ہیں دو قسم ایک کامل دوسرے اخبار جب تجاوز کر گیا اس سے پار ہو گیا وہ اور جو مومنٹ کالو لا طاقت لنا کالو کے نیچے لکھو کام کالو کے نیچے کام لو کہنے لگے نہیں طاقت واسطے ہمارے آج کے دن ساتھ جالوت کے اور اس کے نشبوں کے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے مولی صاحبان یا برت سوامی پڑ جاتے ہیں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 کال اللہ یزنون کالا نیچے ان میں جو اکمل تھے کہا ان لوگوں نے جو امید رکھتے تھے کہ بے شب وہ ملنے والے اللہ کو کم من فیاتن ارے میاں بہت دفعہ ایسے ہوا کہ فیاتن کنیلا تھوڑی جماعتیں غالب ہو گئی جماعتیں کس پہ کثیر سے اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیما صاحب سبر صبر والوں کے ساتھ نصرت کے ساتھ یہ سمجھ آ گیا نہیں آیا سمجھ یہ خیال کرنا تین گرو بنانا ولم بارازل جالو اور جب کے آمنے سامنے ہوئے کس کے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے تو کالو دعائے مجاہدین کالو کے نیچے کرو دعائے مجاہدین رب نا افر گلینا صبر یہ نمبر ایک یہ دعا ہے صبح قلب کی کہ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط رکھو دعا نمبر ایک صبح قلب کی دعا اے اللہ بہاد ہمارے اوپر صبر اصل افراق کہتے پانی کو بہت بہا دینا اے اللہ اتنی صبر دے جیسے پانی پہایا جاتا ہے بہا ہمارے اوپر صبر کو سب تک دا منا یہ دعا نمبر کتنی ہے پہلی دعا کس کی تھی صبح قلبی کی یہ دعا ہے صبح قدمی کی سمجھے دیکھا کیا اور سابت رکھ ہمارے قدموں کو نمبر دو ون سورنا نمبر تین مدد کر ہمارے اوپر کون تھا فریق کے پہاج موہم ویزی اللہ شکست دی ان کو ساتھ مکمل کے شکستی کیسے ہوئی اللہ کے نبی کو وحی ہے یہ حضرت شمیل علیہ السلام کو انہوں نے دالود کو کہا کہ اس جالود کو قتل کرے گا داؤد کون قتل کرے گا اور دعود کو تلاش کرو کہاں ہے سمجھے تو اعلان ہوا بھی داود کہاں ہے داؤد کے والداد حضرت عیشا انہوں نے کہا داؤد میرا بیٹا ہے لیکن وہ تو چھوٹا ہے میرے چھ بڑے بیٹے ہیں خوب رو طاقتور سات بیٹوں کو حضرت عیشا لائے تھے چھ بیٹے بڑے طاقتور تھے حضرت داؤد کا تھے چھوٹی عمر والے تھے ٹھگنے تھے سمجھا جی بکریے چراتے تھے انہوں نے کہا نہیں تیرا بیٹا کون قتل کرے گا داؤد کو اب داؤد علیہ السلام جب چلے تو تین پتھر آگے پڑے ہوئے تھے وہ بول پڑے کہ ہمیں اٹھا لو ہم کس کو ماریں گے جالو تو ہم سے مرے گا تین پتھر انہیں اٹھا لیے اور چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں ہماری بستیوں کے اندر بعضے تو غلیل کے ساتھ کہتے ہیں غلیل جان جا نا اس کے اندر گھیلا رکھا ایسے ماری اور باز ہوتی ہے وہ رسے سے بنی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ڈھیلا رکھتے ہیں رسیوں کے اندر وہ ایسے مارتے ہیں وہ سندھیوں کو کھمبانی کمبھاڑی آدھو کمبھاڑی تو وہی کھمبانی سمجھو یا گلیل سمجھو تنجیدو. تین پتھر جی رکھ دی اس کے اندر جالو سامنے آ گیا دی اور علیہ السلام کو کہا گیا مقابلہ تو اس کا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ادھر سے ایک پہلوان نکلتا ادھر سے ایک پہلوان نکلتا آپس میں مقابلہ کرتے پھر گھمسان کی لڑی ہوئی جب جالوت آیا جی سامنے کھوج پہنی ہوئی تھی یہ باتا ظاہر تھا زیرے پہنی ہوئی رٹ گو تو حضرت دعود اس کے سامنے آئے وہی کھماری لے کے یا ولیل لے کے تو جالوت نے دود آیا ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کرنا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 جب ان کا بڑا درم کر کے گرا تو ادھر سے مجاہدین خوب ہوشیار ہو گئے انہوں نے بھگایا دیکھو جی وَقَتَلَ دَعُود اور قتل کر دیا بن نے داود بن ایشا نے جالود کو اچھا جی تو جب داؤد نے قتل کر دیا تو حضرت داؤد بڑے خوش ہوئے ان کے ہاتھ سیر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا میں اپنی بیٹی کا نگاہ تیرے ساتھ کر دیتا ہوں بادشاہ کے داماد بن گئے تو حضرت شمبیل بھی فوت ہو گئے حضرت تعلود بھی فوت ہو گئے تو دود علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی بادشاہ بھی مل گئی پہلے یوں ہوتا تھا بنی اسرائیل کے اندر نبی علیحدہ ہوتا بادشاہ علیحدہ ہوتا تھا دعود علیہ السلام پہلا شخص تھا کہ نبی بھی بنا اور بادشاہ بھی بنا پھر سلیمان علیہ السلام یہ ایسے دیکھو جی و آتا ہل ملک اور دی اس کو اللہ نے سلطنت بھی اور نبوت بھی ملک کے نیچے کا لکھنا ہے ہاں حکمت کے نیچے کا لکھنا ہے تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی یعنی نہیں وہ اللہ اور سکھایا اس کو جو چاہا اللہ نے سکھایا کیا دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا کیا بن جاتا تھا موم مان جاتا تھا نا زیرے بنا لیتے تھے اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے یا نہیں جی بعض لوگ کہتے ہیں پرندوں کی بولیاں بولتے تھے غلط کہتے ہیں پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے بولتے تھوڑے تھے ٹیوں ٹو کرتے تھے کیا سمجھ لیتے تھے بلولا دف اللہ حکمت مشروعیات جہاد جہاد کی بات چلی آ رہی تھی اب ہے حکمت مشروعیات جہاد اللہ تعالی نے جہاد کو کیوں فرض کیا جی اس کی حکمت ہے دفع فساد کہا جی دفع دفع فساد فساد کو کہ حکمت مشروعیات جہاد ہے دفع فساد فساد کو دفع کر میرے ادیب آپ کے سامنے یہ چیز بالکل واضح ہو گئی تھی افغانستان کے اندر فساد تھا یا نہیں لوگ لوٹے جا رہے تھے بڑے بڑے سرداروں نے زنجیر بنا رکھے تھے تھے ٹیکس وصول کرتے ظالمانہ لڑکیوں کو اٹھا لیتے تھے لیکن الحمد الحمدللہ طالبان کی حکومت ہے سارا فساد دفاع ہوا ہے نہیں جہاز کیا نہیں آنکھیں دیکھا ہے آپ نے جہاد کی برکاست بالکل امن ہو گئے سمجھے دیکھا لیکن اللہ کا منشا سے تھا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے وہاں کیا آ گئی باہر کے بعد کیا آ گئی فضا آ گئی وہ رمضان شریف تھا اوپر عید تھی میری بیوی نے مجھے کہا ستائیش رمضان کو کہ ایک عورت آئی ہے اس نے چندہ دیا ہے آپ کو طالبان کی حکومت کے لیے حالانکہ طالبان کی حکومت کا کیا ہو گیا تھا میں زار و زار رو پڑا یاد آ گئے طالبان بی بی چند وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی تو میں نے اسی وقت شیر بنائی سے پہلے آئی ہے میرے گلشن شن اجڑ جانے کے بعد عید آئی ہے میرے گلشن شن اجڑ جانے کے بعد میرے پیارے ملک میں باد آنے کے بعد میری آنکھوں نے جان جا دیکھی, جا دیکھی تھی قرآن کی بہار سنت نب وی پہ قائم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 ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بہار تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مشروعیات جہاد کی حکمت کیا ہے دافے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا نہیں جب جہاد ہوا اسلامی سلطنت قائم ہوئی فساد ختم ہوئی جب ہوئی فساد دیکھو جی بلولا داف اللہ نا کیا لکھا حکمت میں شروع یاد اگر نہ ہوتا دفاع کرنا اللہ کا لوگوں کو یعنی بعض کو ساتھ باز کے یہ بدل باز ہے پہلے بعض کے نیچے کا لکھو مفصدین دوسرے بعض کے نیچے لکھو مسلحین اللہ تعالیٰ مسلہین کے ذریعے کن کو دفاع کر رہے ہیں مفسدین کو ٹھیک ہے نا جہاد میں یہ تو ہوتا ہے بعض کو یعنی مفسدین کو سعد مسلم کے اگر یہ چیز نہ ہوتی جہاد نہ ہوتی تو البتہ فاسد ہو جاتی گا زمین لیکن اللہ تعالی سی فضل کے پر جان والوں کے جہاد فرض دیا تل کا آیات اللہ صداقت رسول جہاد کے ساتھ حضور کی صداقت کا بیان ہے کہ یہ ایتے اللہ کی پڑھتے ہیں ہم اس کو تیرے اوپر ساتھ حق کے اور بے شب تو کس سے آئے کا تیرول تو آگے تل کر رسول فضل جب آیا ان کرمن الورسلی تو اب کیا ہے تفاوت درجات رسول تفاوت درجات رسول رسولوں کے جو درجات ہیں ان میں فرق ہے یا نہیں بے سب نبیوں کا مرتبہ اور شان ایک ہے کیا انبیاء امبیا علیہۃَسلام ام میں سے اول الازم رسول ہیں حضرت لو علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرت نوسی علیہ السلام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ, علیہ السلام ہیں سید المرسلین حضرت محمد مصلا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پانچ نبیوں کو کیا کہتے ہیں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 بھائی بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں وہ پڑھاتے تو ہیں لیکن جال پڑھاتے ہیں کیا علم نہیں پڑھاتے کیا پڑھاتے ہیں یا وہی لفظ پڑھاتے ہیں ٹال کا لفظ سمجھے جی جال پڑھاتے تو ان لازم نصور کتنی ہیں پانچ پھر ان میں سے کون منتخب ہیں ابراہیم علیہ السلام اور سید المرس حضرت محمد پھر ان میں سیکنڈ کا شان بڑا ہے ہمارے آکا کا شان بڑا ہے تو میرا شیر ادھر سن لو نا نہ دیکھا چش عالم نے محمد موستفا جیسا نہ آیا ہے کوئی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا بلا منظور کو مولا حرم کو مدینے میں شو کے وصل ہر دم شو لذن ہے میرے سینے میں رسینے میں آ تو یہ تفاوت درجاد یہ رسول ہیں فضیلت دی ہم نے باز کو پر کس کے باس کے میں نو من, من کل اللہ فضائل کے نمونے لکھو جی فضائل کے نمونے کنارے پہ فضائل کے نمونے لکھ لو من ہو من کل نمونہ نمبر بعض ان میں سے وہ تھے جن کے ساتھ اللہ نے کہا کہ کلام کی جیسے موسیٰ علیہ السلام ورافا بعض دراجات یہ دوسرا نمونہ اور بلند کیا بعض کو درجات کے اندر یہ کون ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو بڑی آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہو گئے ان کو بھی لا لو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ٹھیک ہے نا بات ہے نئی سب مریم الب نا یہ کتنا نمونہ ہے تیسرا نمونہ اور دیے ہم نے عیسا بیٹے مریم کو موج اور امداد کی ہم اس کے ساتھ روح القدس کے روح القدس کون جی کا ہی کئی دا ہے بلاشاء اللہ مشروعیات جہاد کی پہلی حکمت کیا تھی اداسا اب ور شاء اللہ کے نیچے لکھو مشروعیات جہاد کی دوسری حکمت ہے ایک آزمائش آزمائش بھائی میرے محترم بہشت کے اندر جب ہم جائیں گے وہاں جہاد ہوگا لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ نہ بحث میں جہاد ہوگا کیونکہ وہاں خیر ہی خیر ہے بحث میں کیا ہے نہ دوزاخ میں جہاد ہوگا کیونکہ وہاں شر ہی شر ہے جہاد وہاں ہوتا ہے جہاں خیر کے ساتھ کیا ہو شر ہو یہ دنیا دار تلا ہے یہاں خیر کے ساتھ کیا ہے شر ہے تو شعر کو دفع کرنے کے لیے خیر کے ذریعے کیا جہاد کیا جاتا ہے اطلاع ہے لارول ابتلاح ہے آگے ایک بات مشرویات جہاد نمبر دو کیا ہے اطلاع ہے اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی آگے عبارت معذوف ہے ہدایت الناس جمیہ سب لوگوں کی ہدایت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 ذوق کس جہاں کو ہے زیب اختلاب سے فی نا فی گندہ ہے لیکن کفر جب ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہم چمک جاتے ہیں جہاد کرتے اور کہہ رہا جی تو مجاہد بنتے ہیں غازی بنتے ہیں شہید بنتے ہیں تو کفر کے مقابلے میں ہمارا مقام کیا ہو جاتا ہے بلند ہو بول جاتا ہے یہ کالا ٹکا ہے نا کالا ٹکا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 تو کالا ٹی کا کالا ہے لیکن محبوب کے چہرے کو کیا بنا دیتا ہے حسین کفر اپنے مقام پہ گندا ہے لیکن کفر ہمارا مقام بڑھا دیتا ہے تو اس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بجائے شمار ہوتے ہیں غازی ہوتے ہیں عید ہوتے ہیں ہاں ہتھیار بناتے ہیں ٹھا پھا دنیا کے اندر رونق ہو جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں تھا کہ خیر کے ساتھ کیا ہو بھی جہاد ہوتا اور اگر چہتا اللہ تعالیٰ ہدایت الناس اللہ سب لوگوں کی ہدایت تو لڑائی ہوتی رہی. تو مکھتا تعالیٰ نہ لڑتے وہ لوگ جو بعد بادیر کے تھے میں بعد نیچے کا لکھو رسول نہ لڑتے وہ لوگ جو بعد ال رسولوں کے تھے بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس دلائے بلا کے نسارا ہو لے کر انہوں نے کیا کیا خیر شار دونوں ہے نا پمن کافر بنے تو جب ایمان و کفر کو دفع کرنے کے لڑائی کیا نہ لڑی کی یہ حکمت ولو اور چاہتا اللہ تعالیٰ نہ لڑتے لیکن اللہ کرتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں اللہ کے ارادوں کو روک نہیں سکتا تو حکمت تکوین یہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نور کے ساتھ اندھیرا پیدا کیا ہے نا آپ کی نعمتوں کے ساتھ سانپ بچو پیدا کیے اسی طرح اسلام کے ساتھ کیا وہ فرغی ہوا. تو یہی کمتے ہیں اللہ تعالیٰ کی الحمد للہ ریر وسلام وسلام یا اللہ رسوالیہ اللہ اللہ